ِ الش قان الراج بِسمَِّ يَغ وَحم يِ الرَّحيم وَقالَا رنجُلُم مِنُ مِن آال فِعَونَ يَتُ أتقتلون رجلا, أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَجِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ وإن يكون صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَ ۗ أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إلا ما وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا أَسْلِينَ الرَّشَادِ وَقَالَ الذي آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ أَحْزَابٍ مِنْ ذِي قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ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 الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد مکرم و محترم سامعین حضرات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ صورت المن کی تصویر جاری ہے اور آج آیت نمبر اٹھائیس سے ہم شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الرجیم من حمزہی ونفخہی ونفخہ بسم الله الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یبتم ایمانہو اتا قطلون رجل ان یقول ربی اللہ اور کہا ایک مرد نے مؤمن جب مومن تھا کہا ایک مرد مومن نے من آل فرعون جس کا تعلق آل فرعون سے تھا فرعون کے خاندان سے یک تم ایمان ہو جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو عطا قطع ان یقول ربی اللہ کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک ایسے آدمی کو ان یقول ربی اللہ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 یہ مرد مومن جو تھا اس کے بارے میں تین چیزیں بیان ہوئی ہیں ایک یہ کہ من آل فرعون اس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا یعنی بنی اسرائیل سے نہیں تھا بلکہ قبطی تھا اور آل فرعون سے اس کا تعلق تھا دوسری بات یہ بیان جو کہ یک تو میں ایمانہ وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو وہ چھپاتا تھا اپنے ایمان کو اور تیسری بات یہ کہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ اسلام کو قتل کرنے کی سازش کی یا قتل کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب دیا اتخرا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو رجلا لن شخص کو شخص کو رب اللہ یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے وقد جا کم من نات اور تحقیق وہ آیا ہے تمہارے پاس بالب جات کُلم کھلا دلائل کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ ربکم تمہارے رب کی طرف سے یعنی انس مرد مومن کی بہادری دیکھیں شجاعت دیکھیں کہ اس نے بالکل کلمہ حق بیان کر دیا جو نویر اسلام کی حدیث ہے افضل جہاد کلمتحق حق دا سلطان ج سب سے افزو جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے آواز حق بلند کرنا تو اس نے کیا کہا مرد مومن نے کہ موسا تمہارے پاس دلائل کے ساتھ آیا ہے اور دلائل کہاں سے لایا ربے کو تمہارے رب کی طرف سے یعنی یہ واضح کر دیا کہ جو موسا کا رب ہے وہ تمہارا رب بھی ہے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 فرون کے سامنے چنانچہ یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے بالکل اسی قسم کے حالات نوی رسلام کو بھی پیش آئے یعنی فرعون نے کیا کہا تھا ضرورنی اقت الموسا مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کرتا ہوں ان موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ کی سازش کی حالانکہ اس کا یہ قول واضح کر رہا ہے کہ فرعون ڈر چکا تھا آیا تھا کو دیکھ کر وہ جو اصا تھا وہ سانپ بن جاتا اور موسا علیہ السلام کے اس معجرے نے اس ملک میں موجود سارے جادوگروں کو شکست فاش دے دی تھی جادوگر بھی ایمان مان لے تو اندر سے پھر جان چکا تھا کہ موسا حق پر ہے یہ غروب نہیں کیوں کہہ رہا ہے اٹھو جا کے قتل کرو اگر ہمت ہے تو مگر مجھے چھوڑو میں قتل کروں کیا معنی ہے اس کا یہ الفاظ وہ بندہ کہتا ہے جو ڈرتا ہو یہ تمہیں کس نے پکڑ رکھا ہے جاؤ اپنا کام کرو جا کے لیکن مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو تاکہ بعد میں یہ حجت قائم کر سکے کہ مجھے لوگوں نے پکڑ رکھا تھا اگر لوگ نہ پکڑتے میں قتل کر دیتا مگر وہ اندر سے مان چکا تھا کہ موسا علیہ السلام سچے ہیں خود موسا علیہ السلام نے فرمایا تھا لما تو وقد تعلمون انی رسول الله نہ کہ تم مجھے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 موسیٰ علیہ السلام پر بیتے کہ فرون ان کے قتل کی کوشش کر رہے یہ حالات محمد الرسول وسلم پر آئے کہ کفار قریش نے آپ کے قتل کی سازش کی اللہ تعالی نے جبکہ موسا علیہ السلام نے انی الز بھی کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں میرا رب مجھے بچائے گا تو مجھے پناہ دے گا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 اکیلا شخص پوری قوم کو چیلنج کر رہا ہے کہ اپنے وسائل اپنی طاقتیں اپنی سپاہ اپنی فوج اپنی شراکا سب کو جمع کر کے لاؤ اور مجھے کوئی موہلت نہ دو دیکھتے مجھ پر وار کر دو حملہ کر دو آؤ کچھ کر سکے بالکل نہیں یہ بات سراؤن کہہ رہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو میں موسا کو قتل کر دوں تمہیں کس نے پکڑ رکھا ہے جب اپنا کام کرو جا کے تو امبیا پر یہ حالات آتے ہیں اور قومیں انبیاء کو قتل کی سازشیں کرتی ہیں جیسے زکری علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا اس طرح بہت سے انبیاء کو قتل کیا گیا صرف اس دعوت توحید کی پاداش میں تو اللہ رب العزت نے علیہ اسلام کی حمایت میں فرعون کے خاندان سے ایک بندے کو کھڑا کیا جیسے صحیح بخاری میں قصہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کابت اللہ کے سہن میں نماز پڑھ رہے تھے اکمت نبی معاہد یہ جاویر قسم کا کافر آیا اور آپ کو مارنے کی کوشش کی چادر اس کے پاس تھی وہ آپ کے گلے میں ڈال دی اور چادر کو بل دینے لگا حتیٰ کہ انتہائی شدت کے ساتھ اللہ کے بیگمبر کے گلے کو گھونٹ دیا ابو بکر صدیق اس منظر کو دے کے فوراً بھاگے اخبا کو آ کے دھکا دیا دفع کیا اس کو یہی الفاظ گئے جو علیہ اسلام کے مرد مومن نے کہے تھے عطا قطع الرج یقود ربی اللہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کی دعوی ہے کہ میرا رب اللہ ہے اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو جیسے موسا علیہ السلام کی قوم میں یہ بہادر مرد اٹھا نویر اسلام کے دفاع میں یہ مرد بہادر اٹھا کے صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ بک زیادہ بہادر تھے جس کے دو دلیلیں ایک یہ کہ وہ شخص جو علیہ اسلام کی قوم کا تھا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اب بکر صدیق ایمان چھپایا نہیں بلکہ نبی اسلام پر پہلا مومن ابو صدیق تھا پہلا ایمان لانے والا ایمان چھپایا نہیں اور دوسرا اس مرد مومن کا علیہ اسلام والے اس نے کلام کے ساتھ دفاع کیا پھر پر تنقید کی اس کو دلکارا اور اوپا صدیق اس کو املن دھکا بھی دیا وہاں سے دھکیلا اللہ کے نبی سے دور ہٹایا اس کو اور کلام بھی پیش کیا کلام کے ساتھ دفاع کیا تیم بیا کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں اور اللہ کو کھڑا کرتا ہے جب ایک موقع پر نبیر اسلام پر سجدے کی حالت میں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 ابو جہل نے یہ اپنے کارندے بھیجے ابو حسریں وہاں بیٹھے دار الندا میں تو امیر حمزہ تلوار لے کر نکلے دار الدمہ پہنچے اور وہ کہ لگا رہے اور جا کر تلوار کا دستہ ابو جہل کے سر پہ مارا اس کو لہو لوہان کر دیا اور کہا کہ آج دستہ مارا ہے آئندہ ایسا کیا میرے بھتیجے کے ساتھ تو اس تلوار کی دھار سے تمہارا گلا کاٹ دوں گا امیر حمزہ وہی مرد مومن ابو جال اور اس کی پارٹی میں ہمت نہ ہوئی اس کا جواب دینے کی نبیر اسلام کے پاس آ گیا اسلام کو بولنے کیا ابھی تک بھتیجے خوش ہو جائے تیرا انتقام میں نے لے لیا سبحان اللہ پر میں کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو لا الہ از اللہ کہ دو اللہ نے پاسا پلٹ دیا اس قلبی کیفیت میں ایک عجیب انقلاب رونما ہو گیا ان لا الہ الا اللہ, اللہ وحد لا شریک اللہ وشد ان محمد رحمد رسول کلمہ پڑا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تو یہ واقعہ بھی ایسے ہی ہے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 کہا مقاد ر مؤمن اس مرد مومن فرعون جس کا تعلق فرعون کے خاندان سے تھا اور جب تم ایمان جو چھپاتا تھا اپنے ایمان کو عطا قطور رب اللہ کیا تم قتل کرنا چاہتے اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جاکم وقت من ربکم اور وہ آیا ہے تمہارے پاس دلائل لے کر تمہارے رب کی طرف سے یہ دو نشانیاں تمہارے لیے کافی نہیں تمہارے سارے جادوگر آجیز آ چکے ناکام ہو چکے صورتحال سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا وہ جان گئے کہ ہم جھوٹے ہیں یہ سچا ہے اور اس کا یہ عمل جادو نہیں ہے واقع تن یہ موجود ہے ربے کو تمہارے رب کی طرف سے یہ بات واضح کر دی کہ وہ رب موسا علیہ السلام کے پھر تمہارا بھی ہے یہ واقعی بڑا کلمہ حق فرون اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور اس شخص نے اس مرد مومن نے بات واضح کر دی اے فرون تو رب نہیں ہے اللہ رب تمہارا رب پوری دنیا کا رب ہے اور پوری دنیا کو پالنے والا ہے وہی ہے کو کہا دے میں نے فائلہ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وہ اس پر پڑے گا نہیں اس کا یہ جملہ صرف اس لیے تھا ورنہ وہ جانتا تھا کہ بوسا سچے رسول ہیں تاکہ فروغ پر وادی ہو کہ میں کوئی جانب داری نہیں کر رہا حقیقی بات کہہ رہا ہوں دو صورتیں یا موس علیہ السلام جھوٹے ہیں یا سچے ہیں اگر جھوٹے ہیں تو ان کے جھوٹ کا وہ بعدوں پر ضرور پڑے گا جھوٹا انسان اپنے انجام کو پہنچتا ہے تم کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تم قتل کرنے کی سازشیں کیوں کر رہے ہو جھوٹا انسان اپنے انجام کو چکھ لیتا ہے پا لیتا ہے پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو وہاں کو ساز اگر سچا ہوا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 ایمان لانے کی صورت میں جنت کا فائدہ اور ایمان نہ لا لانے کی صورت میں عذاب کا فائدہ اور چونکہ وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ گیا اور فرآون اور قوم فرآون غرق ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی صفا ہستی سے مٹ گئی اِنَّ اللہ لا دی من ہو مصرف ان کا لاب بے شک اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا من اس شخص کو مصرف جو حد سے بڑھنے والا حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور کداب جھوٹا ہو مصرف تجاوز کرنے والا حد سے تو فرون مصرف تھا وہ بندہ تھا اپنے آپ کو رب بلکہ رب آلہ کہتا تھا یہ تجاوزی تو ہے حد سے بڑھ جانا ان خود تاغوت بن گیا جبکہ انبیاء کی دعوت ان تاغوتوں کے خلاف ہوتی ہے ملاقت باسن بھی کل مجر رسول ان انحمت الله بجتنب تعبوت ہم نے بھیجا ہر امت میں ہر قوم میں رسول یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت کا انکار کر دو فروغ تاغوت اپنے آپ کو رب علا کہتا تھا رب تو اللہ ہے تو مصرف تھا حد سے بڑھنے والا اور کبزاب بھی تھا کبزا مبالک کا سیکھا فعال کے وزن پر انتہائی جھوٹا تو ہدایت کس کو ملتی جو ہدایت کے بھی کوشاں ہو کو اندر سے کو طلب اٹھے یہ تو مصرف اور قبضہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان حد سے بڑھ جانے والا انسان اپنے آپ کو تاغت بنا کر پیش کرنے والا انسان تاوت کسے کہتے ہیں حد سے بڑھنے والے کو بس اپنے آپ کو رب کہے یہ ایسا لیڈر جو اپنی افاحت کی طرف لوگوں کو بلائے کہ میری بات مانو بس میں ہوں میرا حکم میرا قانون تم بھی تابوت کچھ تاود خود بنتے ہیں اور کچھ کچھ کو لوگ بناتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے اللہ کا بیٹا بنا دیا کسی نے ان کو معبود بنا دیا کسی نے کہا یہ اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام بنی ہے اس سے لوگوں نے انہیں ان کی حد سے بڑھا دیا اوپر کر دیا رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمک، تو ترونی کماطرۃ نسار مریم مجھے میری حج سے آگے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نسارا نے عیسائیوں کو ار اسلام عیسائیوں نے ارارے اسلام کو بڑھا دیا تو ایسا نہ کرنا عبد اللہ ورسول رسول اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں مگر قوم باز نہ آئی کوئی کہتا وہ اللہ کا نور ہے کوئی کہتا وہ مختار کل ہے کوئی کہتا وہ عالم الغیب ہے کوئی کچھ اور کوئی کچھ حد تک یہاں تک کسی نے کہہ دیا کہ وہی جو مستفی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مستفیٰ ہو کر جو کل تک عرش پہ مستبی تھا اللہ تھا نبی کی بے شت کا وقف آیا تو اللہ نبی بن کر نیچے آ گیا ارش خالی پڑا ہوا ہے نوز تم باللہ،, باللہ مانا جو مدینے میں جو قبر ہے جس میں آپ دفن ہیں استخ اللہ اس میں اللہ کو دفن کیا ہو اتنی بڑی ضرورت اس قدر حد سے بڑھ جانا تم نے تو فرعون ابو چال کے عمل کو بھی مات دے دی پیسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی لا ہندی من ہو مصرف ان کزاب بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ان کو جو مصرف ہوں حد سے بڑھنے والے ہوں حد سے تجاوز کرنے والے ہوں اور قذاب جھوٹے ہوں یا قوم ہے میری قوم وہی مرد مومن کہہ رہے لقم الملک لوم آج بادشاہ تمہارے پاس ہے آج کا معنی یہ کہ کل تمہارے پاس نہیں تھی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 ان کی قوم سے چھن گئی تم بادشاہ بن گئے تو کل جو وقت آئے گا تم سے بھی چھن جائے گی یہ قانون نہیں لگی پھر کلیام ہم تبدیل کرتے ہیں بدلتے ہیں ان دنوں کو کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس تو یہ قوم ہے میری قوم لقم المول کو آج بادشاہ تمہارے پاس ہے کیونکہ کل نہیں تھی یوسف علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے پاس تھی تھینفیل فی الارض حال میں کہ تم زمین میں بالکل غالب ہو تم زمین میں بالکل غالب ہو بادشاہ تمہارے پاس ہے کل چھین سکتی فل عرب سے مراد مثر علی فلام اح ذہنی کا یعنی متعین مخصوص زمین مراد سر زمین مصر, فی العرب مصر کی بادشاہ تمہارے پاس ہے آج تو تم غالب ہو اس زمین پر اپنے سپاہ کے ساتھ اپنے وسائل کے ساتھ ہر قسم کی طاقت کے ساتھ لیکن کل تم سے چھن سکتی پھر کیا کرو گے تمہیں من نا مجھ باس اللہ جانا پس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے اگر وہ عذاب ہم پر آ گیا کیوں بچا سکے گا آج ہم غالب میں کل مغلوب ہو سکتے ہیں اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو نہ غالب بچتا ہے نہ مغلوب بچتا وہ سب کو پکڑنے پر اور ملیا میٹ کرنے پر قادر واقع اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ فروغ اور اس کی قوم غرق ہو بھی کوئی بندہ اور کوئی بشر نہیں بچا ان کا سفا ہستی سے مٹ گئے رب رفتالا کی قوت اور اس کا غلبہ بڑی واضح باتیں کہ اس مرد مومن نے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ مسلم سچے رسول ہیں تمہارا رب بھی وہ اللہ ہے یہ اقتدار تو سے سکتا ہے اور ساتھ بتا دیا اللہ کا عذاب آ گیا بچانے والا کوئی نہیں شراون کے دربار میں اتنی قوت سے بات کرنے والا بچ کیسے سکتے سکتا ہے مگر شراؤن اندر سے ڈر چکا ہے گھبرا چکا ہے علیہ السلام کی حقانیت پہچان چکے اس حقیقت کا اس کو ادراک ہو چکا جب اس کے سارے جادوگر موسا علیہ السلام سے شکست فاش کھا چکے بلکہ ایمان لا چکے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 تو وہ قتل کا آرڈر جاری کرتا پکڑ لو گرفتار کر لو قتل کر دو مگر وہ ہےت میں آ چکے ہیں مبتلا خوف ہو چکا ہے ما ماورا میں مَا تمہیں جو رائے دے رہا ہوں وہی رائے جو میرے لیے ہے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوں تمہارے لیے پسند کر رہا ہوں سبید الرشاد اور میں تمہیں نہیں راستہ دکھاتا مگر ہدایت کا راستہ بلائی کا راستہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بلائی ہی بھلائی ہے ہدایت ہی ہدایت ہے یہ فرا کا جواب ہے ورنہ جو اس کا جبر و استبداد ہے وہ تو چھوڑتا نا وہ اندر سے گھبرا چکے ہیں علیہ اسلام کی حقانیت کا اعتراف کر چکے اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا لِمَا أَنِّي رسول اللہ کہ تم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں بقاد اللہ بھی اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا اسی شخص اسی مرد مومن کی آگے بقیہ بات کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا یا قوم اے, اے میری قوم خاف علیکم مسل یومر احزاب میں ڈرتا ہوں تم پر مثل احزاب کے دن کے کہ تم پر آزاد کے دن جیسا دن نہ آ جائے احداب ان کی جمع سابقہ جماعتیں آگے ان کی تشریح آ رہی وہ احزاب کون ہے کہ تم پر وہ دن نہ آ اس دن جیسا نہ آ جو دن ہزار پر آیا جماعتوں پر آیا کون جماعتیں مسل دا بومی نو ہند قومی نو جیسی قوم حالت حالت مسل حالت کے قومی نوہ قومی وہ آدھار قوم, قوم آد کے وہ سمود اور سمود کے کہ پوری قوم نوہ غرق نہیں ہوئی حتیٰ کہ اللہ کا عذاب جو پانی کی صورت میں اگر کوئی پہاڑوں پر چڑھا ہوا ہے تو پانی وہاں تک پہنچا کوئی بندہ بشر نہیں چھوڑا کچھ لوگوں کو ظام تھا کہ ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں مزاق کرتے تھے یہ کشتی چلاؤ کہاں پانی کہاں ہے جب اللہ کا عذاب آ گیا کوئی نہ بچا کچھ نے کہا گھر کی چھت پہ چڑھ جائیں گے کچھ نے کہا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائیں گے کچھ نے کہا چوٹی کے اوپر بھی بڑے بڑے لمبے درخت چڑھ جائیں گے پہاڑوں پہ چڑھنے والے درختوں پہ چڑھنے والے پانی کی گرفت سے بچ نہیں سکے ہے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر مثل قوم نو حالت نہ آ جائے جس وہ غرق کر دی گئے تم بھی غرق کر دیے جاؤ اور غرق کر دیے گئے وہ آدھی مسمود اور مثل حالت قوم آد کے قوم سمود کی آد پہلے کو بتا دیا کو ایک چیخ نے ہلاک کر دی اللہ کی فوج چیخ بھی ہو سکتی ایک چیخ ایسی برامت دی قوم آدمی ہلاک ہو گئی اور قوم سمود اس پر ایک آندھی چلی سات دن وہ آندھی ان کو اڑاتی رہی دھکیلتی رہی کبھی اوپر کبھی نیچے پٹکتی رہی اور بلاخر پوری قوم کا ستیہ ناش کر دی راشیں ان کی بکھری ہوئی ہیں جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں اتنے طاقتور عظیم الجصہ لوگ تھے برباد ہو گئے میری قوم یہ مرد مومن کہہ رہا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ حالت جو ان قوموں کی ہوئی قوم نوح کی ہوئی قوم عاد کی قوم سبود کی ولہ من امباد اور وہ قومی جو ان کے بعد آئیں جیسے قوم لوت ہے اور قوم شعیب ہے میں بعد میں آئی ابر بلّہ کا عذاب آیا بستی کو اٹھا دیا گیا اوپر آسمانوں تک پہنچا کے نیچے پٹک دیا گیا اوپر پتھر مارے گئے اللہ تعالی نے تہس نحس کر دیا طرح میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تمہاری حالت میں ان اقوام اور حضرات جیسی نہ ہو جائے جن کو اللہ نے دباہ برباد کر دی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 کوئی بندہ صحیح تھا کوئی بندہ صحیح تھا اللہ تعالی نے نبی کی بیسوں سے قبل لوگوں کے دلوں کو دیکھا ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا راضی نہیں ہوا چند انگلیوں پر گنے جانے والے اہل کتاب تھے تو کچھ صحیح تھے باقی تمام دنیا نے اللہ کو ناراض کر دیا فماکہ تھا ہو عرب ہوں اعظم سب نے اللہ کو ناراض کر دیا عربی ہو یا عجمی ہو مانا اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی مگر اللہ نے عذاب نہیں دیا کہ اس قوم میں رسول بھیج دوں ہدایت کا کام کرنے کے لیے حیرت رحمت کا معاملہ ورنہ عذاب کی ہم قائم ہو چکی تھی گھر گھر مورتیاں شرک نحوستیں, زنا اور شراب نوشی حرام خوری سود خوری رقص و سرو کی محفلیں سب کچھ ہو رہا تھا سارے لوگ مل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے اللہ نے اس قوم کے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما لیا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نبی رحمت العالمی مبوض فرما دیا تو ملید ظلم للعباد اللہ تعالیٰ بندوں میں ظلم نہیں کرتا حدیث قدثی میں اللہ کے نبی فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے یا حرمت ظلم اللہ نفسی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 ستر کو نہ کر دے سات سو گنا کر دے اس سے زیادہ بڑھا دے تو معاملہ اس کا عدل اور فضل کے ساتھ ہے ظلم کے ساتھ نہیں ہے مجھے قوم میں اناف علیکم یوم التناد تناد میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر یوم التناد سے یہ تنادا یا تنازع تناد یا, یا مستر باب تفاحل سے نظام سے محفوظ ہے پکارنا قیامت کا دن پکارنے کا دن ہے ایک دوسرے کو پکارنے کا دن اللہ پکارے گا بندوں کو آؤ حساب کتاب کے لیے ملاقہ پکاریں کے بندوں کو آؤ حساب کتاب کے لیے اور بہت سی پکارنے کی صورت ہیں. اللہ تعالی پکارے گا اہل جنت کو جب اللہ تعالیٰ مینڈے کی صورت میں موت کو جمع کرے گا اہل جنت کو پکارے گا پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے دی. وہ کہیں گے کہ سب کچھ تو مل گیا چہرے روشن ہو گئے جنت کا داخلہ مل گیا حور و قصور مل گئے کوئی کمی نہیں ہے اللہ فرمائے کا آج ایک اعلان کرنے والا ہوں ہلکے فلاسقت والے کو آباد ہے وہ اعلان یہ کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا خوش رہوں گا اور کبھی ناراض نہیں ہوں گا کہ اللہ کی پکار جنتی جہنم کو پکاریں گے ما ہارا کم فی سکو تم جہنم میں کیسے چلے گئے اور جہنمی جنتیوں کو پاریں گے افیم علینا کچھ جنت کی نینتی ہمیں دے دو کچھ پانی ہمیں دے دو دیکھو ہم جلس رہے ہیں اس جہنم کی آگ سے تو پکارنے کی مختلف صورت اس لیے یوم القیامہ کو یوم التناد کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو پکارنے کا دن یوم تلدون مدرین جب تم پیٹ پھیر کے بھاگو کے تو جب تم بھاگو کے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے یہ حال واقع ہو ہے کیوں بھاگو کے بچنے کے لیے عین المفر بھاگنے کی کہاں جگہ کوئی جگہ نہیں فرشتوں کی ڈیوٹی ہوگی شہید ہر بندہ آئے گا اس پر دو فرشتے معمور ہوں گے ایک سائق اس کو ہانکنے والا اللہ کے سامنے کھڑا کرنے والا دوسرا شہید اس کے آماد کی گواہی دینے والا وہ فرشتے اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اس مجرم کو جہنم میں داخل کر کے آئیں گے اے نفر کائیں بھاگنے کی جگہ مالک من اللہ بن عاصم نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالی کی طرف سے کو بچانے والا مالک من اللہ نہیں ہے تمہارے لیے من اللہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا اللہ کی پکڑ اللہ کا عذاب اللہ کے سامنے پیشی کوئی بچانے والا نہیں تو مالا مین ہاتھ اور جس کو گبراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے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 أقول قولي هذا اکول رب العالمين